الحمد اللہ رب العالمین على سلاۃ وسلام اما بعد فاعوذ امّا من فاؤن فنظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ والسلام عليك يا حبیب اللہ سلاۃ والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آل کا و يا نور اللہ عقید عالم نور مجسم شاہب علیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مدی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس افتاہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کا یہ سلسلہ پچھلے ہی سلسلے سے ایک طرح سے اٹیچ ہے جو سوالات ہم نے پچھلے سلسلے میں کیے تھے اور ان کے جو جوابات مفتی صاحب نے عنایت فرمائے تھے ان میں سے کچھ جوابات پر کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے اور کچھ مدی چینل کے ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی تھی تو انشاءاللہ اللہ آج اس سلسلے میں ان کالز کو شامل کریں گے اور جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ سوالات بھی مفتی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اچھا محت پچھلے سلسلے میں ایمان کی تعریف اور پھر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جو کچھ عقائد لے کر آئے ہیں اس پر دل و جان سے یقین لانا یہ ایمان کہلاتا ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ عقائد یا کچھ باتوں کے حوالے سے کچھ وساوس آ جاتے ہیں خیالات آ جاتے ہیں اور کچھ تجزو اور کوئی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو کیا اس طرح کے خیالات یا وساوس کا آنا یہ ایمان کے منافی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ایمان کی تعریف میں نے ارض کی تھی اگر اس تعریف پہ تھوڑا سا بھی توجہ کریں تو ایمان اور وسوسے کا فرق بڑا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے وہ کیسے ایمان کی تعریف ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا سچا ماننا ایمان کا مطلب ہے سچا ماننا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے نبی ہیں ہم نے اسے سچا مان لیا اس بات کو سچ مانا یہ ہے ایمان ٹھیک وسوسے کے اندر کیا سچ مانا جاتا ہے اس چیز کو نہیں ایک آدمی کو یہ وسوسا آتا ہے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہے تو کیا وہ اسے سچ مانتا ہے نہیں, نہیں, مانتا, جی نا جی نا جی نہیں مانتا تو یہ ایمان نہیں جی مان لیتا تو یہ اس کا ایمان ہوتا تو وہ مان یہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلاط اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں بہت جی مان وہ یہ رہا ہے اس کے برخلاف اس کے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں ان خیالات کو وسوسہ کہتے جی صحیح بات کے خلاف جو خیال ذہن میں آئے وہ وسوسہ ہوتا ہے تو ایمان اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہوتا ہے تو اب جو بھی وسوسہ آئے جو بھی وسوسہ آئے جو بھی خیال آئے اور یہ ذہن کے اندر ڈر پیدا ہو یا ذہن کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ کہیں ہمارے ایمان پر تو فرق نہیں آیا تو جس چیز کے بارے میں وسوسہ ہے اسی کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر لے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کیا تم اسے مانتے ہو کیم? اب اگر فوراً ذہن میں آتا نا لاہور میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وسوسہ تھا ایمان نہیں تھا بہت خوب اب اس کی جتنی مرضی مثالیں لے لے وسوسوں کی آپ مثالیں بیان کرتے جا میں آپ کو ان کے جوابات دیتا جاؤں گا جیسے ایک وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ساری دنیا کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد والم ہیلتھ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے م. وہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے اب ذہن کے اندر وسوسہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون وجود میں لایا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایمان لئے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے جی تو ایمان خطرناک بات کو تو نہیں کہتے جی ایمان تو کہتے ہیں جس کو ہم شرح صدر سے مانتے ہیں جی کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں تو ایمان اور وسوسے کا فرق یہی سے ہو جاتا ہے لوگ پریشان بھی ہی ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میرے دل میں خیالات آ رہے خیال ایمان نہیں ہے جی ایمان تصدیق ہے مان لینا ہے یقین کر لینا ہے لہذا جس چیز کے بارے میں وسوسہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ میں اس کو مان رہا ہوں یا میں اس کو مسترد کر رہا ہوں جی جب وسوسہ آتا ہے تو بندہ مسترد کرتا ہے جی. رد کر دیتا ہے جی. نہیں مانتا تو جس کو رد کر دیا وہ ایمان تھوڑی ہے بہت خوب ایمان وہ ہے جسے قبول کیا اللہ ہے جسے تسلیم کیا ہے جسے دل میں جگہ دی ہے جسے مان لیا ہے جس پہ بندہ قسم کھا سکتا ہے جی ہمیں کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علی سلاۃ السلام اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں ہم کہیں گے اللہ تعالی کی قسم نبی پاک علی سلاۃ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بے شک بے شک وسوسہ یہ آیا کہ آخری نبی نہیں ہیں جی اب ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام اللہ تعالی کے آخری نبی نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کافر ہونا ہے کیا جی ایمان برباد کرنا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے مانا جاتا ہے سبحان اللہ وسوسہ وہ ہوتا ہے جسے رد کیا جاتا ہے جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے ایمان کو دل میں جگہ دی جاتی ہے وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان لہٰذا اب اگر کسی شخص کے ذہن میں دل و دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں ایمانیات کے بارے میں قیامت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو یہ دیکھ لے کہ یہ اسے مان رہا ہے یا اسے رد کر رہا ہے یہ اسے پسند کر رہا ہے یا اسے نا پسند کر رہا ہے ایمان پسند کیا جاتا ہے وسوسا ناپسند کیا جاتا ہے بہت ہی ایمان قبول کیا جاتا ہے وسوسہ رد کیا جاتا ہے ایمان کو دل کھول کے اس میں اس کو جگہ دی جاتی ہے سبحان اللہ اور وسوسے کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے تو یہ فرق ہے ایمان اور وسوسے کے درمیان لہذا وسوسے سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس کا اعتقاد نہ کرے عقیدہ ہی وہ بنا لے تو لازمی بات ہے کہ اب اس نے عقیدہ بنا لیا پھر تو ایمان بنا لیا اس کو اس لیے وسوسے سے ڈرنا نہیں چاہیے وسوسے صحابہ کرام کو بھی آتے تھے نبی پاک علیہ صلاح السلام کی بارگاہ میں صحابۂ کرام بھی حاضر ہو کر ارض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائے ہمیں یہ پسند ہے ان خیالات سے اللہ خیالات سے ہمیں اس قدر نفرت ہے ہمیں اس قدر برے لگتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن وہ خیال نہ آئے تو فرمایا یہ تو اے نہیں مان ہے سبحان اللہ بہت خوب یہ تو این ایمان ایمان ہے تبھی تو ایمان کے بر خلاف چیز سے اتنی نفرت ہے اللہ اتنا بگز ہے اللہ, اللہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ کہتے کہ جل جانا پسند ہے لیکن وہ خیال نہ پھر تو کہتے بھی کہ آتے تو آتے رہے جی ٹھیک ہے ہمارا دین ہی وہ ہے ہمارا عقیدہ ہی وہ ہے ہم نے مانا ہی اس کو ہے تو لہذا جب صحابہ کرام کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا تھا اور ان کو بھی وسوسے آتے تھے تو اگر عام مسلمانوں کو آ جائیں تو اس سے کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑتا وسوسوں کی آپ نے بہت خوب تفصیل بیان فرمائی آج کل بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وساوس کا شکار ہو کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے نماز میں وسوسہ وضو میں وسوسہ دیگر مسائل شرعی میں وسوسہ تو جو اس طرح کے مسائل کا وساوس کا شکار ہو چکا ہو تو اس کے لیے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کوئی روحانی علاج کوئی طریقہ کیسے وہ اپنے آپ کو وسوسوں سے محفوظ کرے دیکھیے وسوسوں سے بچنا بڑا آسان بھی ہے بڑا مشکل بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک آسان بہت ہے یوں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے جو میں عرض کروں اور بہت مشکل ہے وسوسوں سے بچنا اور اگر کوئی آدمی علاج ہی نہ کرے ٹھیک بہت خوب دیکھیں علاج تو آپ بخار کا بھی نہ کرے تو بخار بھی بندے کو موت سے گھاٹ اتار دیتے ہیں جی اور علاج کینسر کا بھی کر لے تو بندے کو شفا مل سکتے سبحان اللہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وسوسے کے حل موجود ہیں لیکن اس حل پر عمل کرنے والے میں نے آج تک بہت کم دیکھے ٹھیک ہے میرا جو دار کا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں وسوسے کے بارے میں سوال کرتے ہیں بسوسے کا سوال کیا اب ان کو جواب دیا اگلے دن دوبارہ آ جائیں گے وہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا بسوسا پوچھنا ہوتا ٹھیک ہے اچھا جواب دے دیا تیسرے دن پھر آ جائیں گے وہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ نہیں پوچھنا پھر بسوسا پوچھنا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہی ہے کہ دار والے تنگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہ آئے لیکن اتنا پریشان ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی وجہ یہ ہوتی ایک دن جو ان کو حل بتا دیا اس پہ عمل نہیں کرتے عمل ہی نہیں کرتے تو اگلے دن دوبارہ وہی برض لے کے آ جاتے ہیں آپ ایک میں آپ کو مفت میں دوائی دے رہا ہوں آپ روزانہ دوائی لے جاتے کھاتے نہیں اگلے نہ دن پھر آ جاتے دوائی دے دیں میں آپ کو پھر اڑا کے دوائی دے دوں آپ پھر نہ کھا تیسرے دن پھر آ جاتی دوائی دے دیں تو لابھوی بات ہے میں آپ سے یہی کہوں گا نا کہ بھائی صاحب کہ میری اتر, ہے یا مفت میں ملتی یہ اس کے محنت تو بتانے والا محنت کرتا ہے دماغ استعمال کرتا ہے وقت دیتا ہے اب اس کی بات پہ عمل ہی نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اب اس کا حل کیا ہے میں اس کا حلت کرتا ہوں وسوسے کے حوالے سے بڑا ایک آسان طریقہ ہے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں کہ وسوسہ حقیقتاً خیالات کی وجہ سے ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے دیکھا یہ ہے کہ بعض اوقات تبخیر میدا کا جن کا مسئلہ ہو پیٹ میں بخارات اٹھنے کا جن کا مسئلہ ہو میدا جن کا خراب رہتا ان کو وسوسے زیادہ آتے ہیں یہ ایک تجربے کی بات कि کرتا ہوں کہ آج تک میں نے اگر پوچھا ہے نا کسی وسوسے والے سے کہ یار آپ کا میدا ٹھیک ہے میدے میں گیس ویس کو نہیں ہوتی تو وہ بولتے جی ہوتی تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کا علاج کرائیں ہوتا یہ ہے کہ وہ بخارات جب دماغ کی طرف اٹھتے ہیں تو دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں اور نتیجت ذہن غلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں کہ میدے کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک دوسرے نمبر پر بعض اوقات لوگوں کا یہ صرف نفسیاتی مرض ہوتا ہے نفسیاتی مرض کا جو علاج ہے وہ کاؤنسلنگ سے بھی ہوتا ہے یعنی ایک مشاورت سے بھی ہوتا ہے کہ کسی سے مشورہ لیا جائے کسی سے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروائی جائے اور اس کا علاج دوائی سے بھی ہوتا ہے کئی ایسے لوگ کہ جو کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو وسوسے بہت آتے ہیں لیکن جب اس کی کوئی دوائی کھاتے ہیں اور ان کا نفسیاتی مرض ختم ہو جاتا ہے ان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ وسوسہ یوں آ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز پڑھی یا سنی جیسے آج کے زمانے میں ہر سیدھی چیز میں پڑھنے کو تیار لوگ بیٹھے ہوئے اور الٹی چیز پڑھنے کو تیار بیٹھے ہوئے فیس بک استعمال کریں گے करेंगे استعمال کریں گے کتابیں ہر ایک کی پڑھ لیں گے تقریریں ہر ایک کی سن لیں گے پروگرام ہر ایک آدمی کے دیکھ لیں گے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو کوئی علامہ فہامہ ہوتے نہیں ہے تو اب ایسی تقریر سن کے تحریر پڑھ کے ذہن وساوس کا شکار ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی مستند محقق عالم دین کے پاس جا کر ان کا علاج کروا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ختم نبوت کے بارے میں منکرین ختم نبوت نے کو وسوسہ ڈال دیا کسی آیت کا غلط مطلب بیان کر دیا اب اس کا علاج یہ ہے کہ وہ کسی عالم دین کے پاس جائے اور اسے جا کے بیان کرے کہ میرے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ وسوسہ آیا اب مجھے اس کا جواب دے دیں وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اگر کوئی علمی اشکال ہے وسوسے کی صورت میں تو اس کا کسی عالم دین سے حل کروائیں یہ ہوگی تین صورت ہے جن ایک کوئی کہ یا تو تبخیر میدے کا مسئلہ ہے یا پھر نفسیاتی مرض ہے یا پھر کوئی علمی اشکال آ گیا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن بس بار بار ایک خیال ذہن میں آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے جیسے بعض وقت کیا ہوتا ہے طلاق کا خیال آ جب نکلتے ہی نہیں اللہ اب دماغ میں یہی گھوم رہا ہے یار میں بیوی بی کو تلاک دے دی میں بیوی بی کو طلاق دے دی تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کریں اس کا ایک تو شرعی حل ہے اور ایک اس کا یوں کہہ لیں کہ حکمت کے اعتبار سے حل ہے شرعی حل تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو جائے کہ میں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ یار تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی بولے گا نہیں, نہیں قسم نہیں کھا سکتا خیال ہے میرے ذہن میں تو اس کو بولے کہ جب تک آپ قسم کھا کے نہیں کہیں گے نا کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تب تک اس میٹر کے اعتبار سے طلاق نہیں ٹھیک اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر دیکھا اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ایک تو صورت یہ ہوتی اچھا اسی طرح کسی آدمی کو وزو کے حوالے سے بسوسے آتے ہیں بیٹھا ہوا وزو کرنے کیا پانی کی ٹنکی ختم نمازی پریشان جماعت ختم ہو چکی ہے لوگ دعا فاتحہ کر کے بھی واپس گھروں کو جا رہے ہیں اس کا وضو ختم نہیں ہو رہا ایسے کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ وضو کرے اور وضو اپنی طرف سے جب ایک مرتبہ صحیح سوچ سمجھ کے کر لیا نا اب اس کے بعد شیطان وسوسہ ڈالے نا تھوڑا سا خشک رہ گیا اس کو بولے بھائی خشک میں پورا بھی خشک ہوں گا میں نماز پڑھوں گا سبحان اللہ, بہت خوب یوں دھتکار دے گا شیتان کو تو وسوسا ختم ہو جائے شوید. گا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بال کو کیچڑ لگ گیا پاؤں پہ کیچڑ لگ گیا اب وسوسا آ گیا یار پتا نہیں ناپاک ہے پتہ نہیں پاک ہے اس کا شرع مسئلہ سیکھ لے شرع مسئلہ سیکھ کے اب یہ واضح ہوا کہ یہ اس کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا جیسے روڈ کا کیچڑ روڈ کا کیچڑ اگر گٹر وغیرہ سے نکل نہیں رہا اور اسے نہیں بن تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تب تک وہ پاک ہے ٹھیک اب اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا یہ تو ناپاک ہی لگ رہا ہے غور گلو نماز نمازی ہوگی پھر دہرانی پڑے گی بولے میں ایسے ہی بڑھوں گا थीक, थीक. تجھے نہ باغ لگ رہا ہے نا میں ایسے ہی بڑھوں گا थीक. یہ آگے سے جب آدمی رجسٹ کرتا ہے نا مزاحمت کرتا ہے تو پھر وہ وسوسہ دور ہو جاتا ہے ایک طریقہ تیسرا طریقہ ایک اور چیز کے اعتبار سے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوکا ایمانیات والا وسوسہ کے حوالے سے بسوسا اب اپنے دل میں وہ یہ بات دہراتا رہے کہ میں کسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا ختب نبوت پر ایمان ہے اس کے برخلاف جو عقیدہ ہے میں اس کو رد کرتا ہوں اور میں اس کو پونک ٹھوکر میں رکھتا ہوں یوں جب اس طرح کے سخت جملوں کے ساتھ اس برے خیال کو دور کرے گا تو وہ زیادہ مرتبہ نہیں آئے گا وہ چند ایک مرتبہ وہ آئے گا لیکن انسان کے نفس کی جو مقاومت ہے جو اس کا مقابلہ ہے وہ بالآخر اس وسوسے کو دبا دے گا اور جب آدمی اچھا اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وسوسہ آئے تو آدمی اپنے آپ کو یہ کہ نبی پاک علیہ سلاط اسلام نے وسوسے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے یہ تو ایمان کی علامت ہے تو جس کو وسوسہ آیا وہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ سلاط اسلام نے میرے نبی علی سلاطلام نے وسوسے کو میرے ایمان کی علامت قرار دیا ہے لہذا میرا یہ تو میرے ایمان کی علامت آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تو میرے ایمان کی جب وسو صاحب بولے میرے ایمان کی علامت آ گئی ٹھیک ہے بہت خوبصورت میرے, میرے ایمان کی علامت آ گئی جب میرے ایمان کی علامت الحمد للہ کہ میرے ایمان کی علامت اب جب یو ہوگا نا تو شیطان بھی دو سال سوچتا رہے گا کہ اب اس کو میں کیا کروں کہ یہ تو ہر چیز کو جو ہے نا وہ میرے خلاف استعمال کر ہے تو اس طرح کے طریقے اگر استعمال کیے جائیں کہ وسوسے کا مقابلہ کیا جائے اس انداز میں کہ بس اس کو دتکارنے کی حد تک پیچھے نہ بڑھ جائیں کہ نہیں اس کا سبڑا گبڑا ملا کے نتیجہ نکالیں گے اس تبار سے نہیں اچھا اسی طرح لاہور شریف پڑھنے سے بھی وسلسے دور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے ایک ہوتا ہے لاہور لاہور صرف اس انداز کے اندر ایک ورد وظیفہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے معنی کو یاد کیا جائے ٹھیک اس کے معنی کو یاد کیا جائے اس کا مانا ہے کہ بھلائی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میرے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد سبحان کی. اللہ بے شک بے سوائے شک. اللہ کی توفیق لیکی اللہ کی توفیق سے برائی سے بچنا اللہ کی توفیق سے میرا کچھ نہیں لا حول ولا والا نہ طاقت نہ قوت کچھ بھی نہیں ہے صرف اللہ کی مدد کے ساتھ سبحان اللہ. یہ معنی ذہن میں بٹھا لے اور جب یہ لا حول شریف پڑھے تو اپنے دل کی طرف توجہ کرے ٹھیک اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور یہ سوچیں کہ لا حول ولا قوت الا بلّہ کا جو معنی ہے وہ اس کے دل میں اتر رہا ہے اور وسوسوں کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے थे, थे, یہ جب وسوسہ آئے کم از کم تین مرتبہ اسی تصور کے ساتھ کہ لا حول ولا قوت الا بلّہ کا جو معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے میرے پاس نیکی کرنے کی برائی سے بچنے کی اس کی جو طاقت اور پاور ہے یہ میرے دل میں جا رہی ہے اور وسوسوں کو اٹھا اٹھا کے وہ کھیڑ کے باہر پھینک رہی ہے یہ تین مرتبہ ہر وسوسے پڑھ لے تو اب اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وسوسے کیسے بھاگ تو بڑی آسانی کے ساتھ وسوسے دور ہو جاتے ہیں جی مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جواب بھی عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ایک روحانی علاج بھی لا حول ولا قوت الا بلّا اسے ایک خاص تصور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں کی جو ہے وہ کاٹ ہو جائے گی اور ہم میں سے اگر کوئی وساوس کا شکار ہے تو انشاءاللہ اس مرض سے اسے نجات مل جائے گی کچھ کالز بھی ہیں ہمارے پاس آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے آپ نے ایمان کو حکمتوں پر موقوف رکھنے کی مذمت فرمائی لیکن کچھ لوگ عمل کو بھی حکمت پر موقوف رکھتے ہیں مثلا جب سے پتہ چلا کہ روزہ جسمانی صحت کا ضامین ہے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا کیا ایسی نیت کی صورت میں فرض کی ادائیگی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا جواب عنایت فرما دیجئے دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے حکمت کو پیش نظر رکھنا اور ایک ہے حکمت پر موقوف رکھنا میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے سے مجھے صحت ملے گی روزہ ہی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے سے صحت ملے گی تو یہ اخلاص کے منافی چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ روزہ تو میں اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس کے ذمن میں مجھے صحت کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا یہ جو دوسرا خیال ہے اور جو دوسرا طریقہ کار ہے سوچ کا یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں حکمتیں تو شریعت کے ہر حکم میں موجود ہیں مثال کے طور پہ ہم وضو کرتے ہیں پانچ وقت وضو کرنے میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے لیے جیسے ہم وضو کریں تو جو اس کے فوائد ہیں وہ تو بڑے واضح ہے نا ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں فریش کرتے ہیں ہماری جو ڈپریشن ہمارا جو اسٹریس ہے ڈپریشن ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے ہمارے دوران خون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے یہ سارے وضو کرنے کے فوائد ہیں لیکن وضو ہم صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے ٹھیک وضو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے وضو کرنا ہے تو یہ وزو کی حکمت اچھا اسی طرح نماز ہے لازمی بات ہے نماز کے اندر خوشو و مراقبہ ہے انسان جو مراقبے کرتا ہے جس سے ذہن کو سکون ملتا ہے وہ نماز کے خوشو و خزو سے بدرجۂ اولا وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے اندر جو ایک آدمی کی پوری ایکسرسائز ہے جو ورزش ہے وہ بھی نماز کے اندر حاصل ہے لیکن لازمی بات ہے کہ نماز ورزش کے لیے نہیں کی جاتی نماز جو ہے وہ کوئی کے مراقبوں کے لیے نماز اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور انجز کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے اب اصل مقصود یہ ہے اصل نیت یہ ہے لیکن لازمی بات ہے کہ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ایکسرسائز بھی ہو جائے گا جب توجہ دیں گے تو ذہنی سکون بھی مل جائے گا تو ذہنی سکون اصل مقصود نہیں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ موجود ضرور ہے تو ایک خیال باہر اس کی طرف جاتا ہے اور وہ فائدہ بھی ضمن حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ایک آدمی حج پہ جاتا ہے اب حج پہ جاتا ہے کہ چلے بھائی بہت سارے حاجی ہوتے ہیں اچھا کاروبار ہو جائے گا تو یہ نیت لازمی بات ہے کہ یہ نیت اخلاص کامل کے منافی ہے ایک یہ ہے کہ حج بھی کروں گا اور لوگوں کو وہاں اشیاء کی حاجت بھی ہوتی ہے لہذا ان کو اشیاء بھی بیچ دوں گا اور اس سے مجھے دنیا بھی نفع بھی ہو جائے گا یہ نیت جو ہے یہ حج کے اخلاص کی منافی نہیں قرآن پاک علیکم میں ربی کو کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس سے مرتبہ کاروبار ہے تو دیکھیں اصل مقصود پر مدار ہے کہ اصل مقصد اس حکمت کا اور اس جسمانی اور دنیاوی یا مادی فائدے کا حصول ہے یہ اصل مقصود حکم الہی پر عمل ہے اور زمین یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اب وہ لوگ کہ جو صرف ان دنیاوی فوائد کی خاطر نیک عمل کرے نیکی کا کام کرے تو لامی بات ہے وہ مضموم ہے اس کے اندر وہ یعنی اس میں تو حرچ آئے گا لیکن اگر وہ مقصود نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہاں اب یہ ایک یہ بات رہ جاتی ہے کہ ابھی ہم تو اتنی ترغیب دیتے ہیں یعنی ہم تو مسواک اگر بیان کرتے ہیں تو مسواق کے ساتھ پچیس فوائد بیان کرتے نماز بیان کرتے تو نماز کے بہت سارے وہ فوائد بیان کرتے تو وہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوائد بیان اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ترغیب ہو نہ یہ کہ اسی کے لیے جو ہے وہ اسی کے لیے نماز پڑھی جائے اسی کے لیے وضو کیا جائے ترغیب کے لیے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دینا اور دنیاوی فوائد بھی بیان کر دینا اس کے اندر کوئی حرج نہیں اصل یہ ہے کہ ان کو اصل مقصود نہ بنا لیا جائے مقصود وضو سے صرف فریش ہونا نہ ہو عبادت کے لیے تیاری ہو مقصود نماز سے ایکسرسائز اور مہاذینی سکون نہ ہو بلکہ حکم الہی پر عمل ہو عبادت الہی کی نیت ہو اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور بندگی کے اظہار کی نیت ہو اب ضمن کے اندر دوسری نیت اور دوسرے فوائد نیت تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں آپ کے جواب کے ذمن میں ایک چیز آئی کہ نماز جو ہے وہ ورزش بھی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ تو نماز کو ورزش ہی کہتے ہیں تو کیا آپ کا جواب اس بات کی تائید نہیں کرتا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے اس کا سیاق و سباق کہنے والے کی مراد اور نیت کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے بعض اوقات ایک آدمی اس طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محض ترغیب بھی دینا مقصود ہوتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے بعض بڑے اچھے ڈاکٹرز جن کا مذہبی زین ہوتا ہے وہ وہ کس طرح کہتے ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر وہ کہتے ہیں یار کہ شام میں افطاری میں اتنا کھانا کھا لیتے تھو، تھوڑی سی طرح واک بھی کر دیا کرو تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا پر کھانا ہزم ہو جائے اب کھانا کھا کے اس کے بعد واک شاک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جی <laughs> آدمی جو ہے نا اس وقت تو استاری کو ہزم کر رہا ہوتا ہے اب اس کی جگہ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں دیکھیں آپ افطاری کریں ترا ضرور پڑے ٹھیک ٹھیک ہے افطاری میں جتنا کچھ آپ کھا لیتے ہیں اس کا ہضم کرنا بڑا ضروری ہے لیکن عشاء تک تو آپ کو ہوش بھی نہیں آتا پوری طرح ٹھیک ہے عشا کی اذان پہ حواس بحال ہوتے ہیں تو اس کے بعد تراوی پڑھیں گے آپ کا کھانا بھی ہزم عبادت بھی ادا ہو جائے گا اب ڈاکٹر کی بات ڈائریکٹ ذہن میں آتی نا ہاں ڈاکٹر صحیح کہہ رہے نا سترہ رکعتیں اس کی جو عشاء کی ہیں بیس رکعت تراوی ہو گئی تو تھرٹی سیون رکعت پڑھ کے تو اور واقعی تراوی پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا ہے دوبارہ بھوک لگی ہوتی जी. تو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے اس طور پہ کرتا یا کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یار صبح اٹھنے کے بڑے فوائد ہے صبح اٹھنا دنیا کے حکامہ کا اتفاق ہے کہ جو سہر خیزی کا آدی ہے جو سہر خیزی दो کا آدی ہے جلد صبح اٹھنے کا عادی ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے اسے وقت سے کام کرنے کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے اور اس کے کام جلدی نمٹ جاتے ہیں سمٹ جاتے ہیں تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو صبح اٹھنا بھی آپ کا پایا جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اب دیکھیں بات وہی کہی ہے کہ صبح اٹھنا چاہیے صبح اٹھنے کے یہ فوائد ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لے اس سے زیادہ تعجر کی نماز پڑھ لے جی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بعض اوقات ایکسرسائز کرنا مذاق کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا کہ کدھر جا رہے ہوماز اچھا اچھا ورزش کرنے جا رہے ہو اب یہ مذاق اڑانے کی صورت بھی ہو سکتی ہے اگر معذ اللہ معذ اللہ نماز کا مذاق اڑانے کے طور پہ کوئی یہ جملہ بولتا ہے تو پھر نماز تو دین اسلام کا بنیادی رکن ہے جو اس کا مذاق اڑائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اب اس کی نوعیت بدل جائے گی تو جملوں کے بولنے والے کے مراد اس کی مراد اس کی نیت اس کا سیاق و سواق اس کے مقصد کے اعتبار سے کلام کا حکم بدل جاتا ہے تو یہ ہے اس کے اندر تفصیل کچھ لوگ آجزی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری کیا نماز ہے ہمیں تو اٹھک بیٹھک ہی کرتے ہیں تو یہ جملہ کیسا یہ جملہ تو ٹھیک ہے حقیقت اگر آجزی کے طور پہ یہ جملہ کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جملہ اصل میں اپنے عمل کو بارگاہی الہی کے شاعان شان نہ سمجھنے کے طور پہ ہمارے کیا روزے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان شان تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے ہماری نماز ماں عرف نا کا حق مارفتی کا ماں ابدنا ما کا حق کا عبادتی کا ماں شکرنا کا حق کا شکری کا اے اللہ جیسے تیرا شکر کرنا چاہیے ویسا ہم نے کیا ہی نہیں جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے ویسے ہم نے کی ہی نہیں جیسے تیری پہچان ہمیں ہونی چاہیے ویسے پہچان ہمیں ہوئی نہیں اللہ تو دیکھیں یہاں اصلاً اس کی نفی کر دی جاتی ہے تو یہاں عمل کی نفی جو ہے اصل میں وہ بندہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ نفی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں لیکن اس میں بھی تھوڑا سا یوں احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک جملہ سامنے والا غلط بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو وہاں پر اس کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کے سامنے جملہ وہی بولا جائے کہ جو سامنے والے کو بھی ہسم ہو جائے وہاں کرنی چاہیے جہاں سامنے والے کو ہو جائے یہ تھوڑا ہسم نے کسی کے سامنے بول دیا یار میں تو بڑا گناہ گار وہ بولے یہ بھائی صاحب خود ہی اتنے گنگار ہے تو ہمیں کیا نیک بنائیں گے تو یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے میں ہوں تو بڑا اچھا لیکن میں آج کر رہا ہوں آجی کا یہ مطلب نہیں ہے آج کا مطلب ہے جو آپ بول رہے ہیں خود کو سمجھ رہے ہیں اللہ, اللہ, اللہ آپ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں عبادت گزار نہیں ہوں اور اندر اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تہجد ہوں تو لیکن آجزی کے طور پہ نا یہی کہنا چاہیے یہ آجزی نہیں ہوتی آج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوں تو میں واقعی نہیں ہوں میں کسی شمار کی میں نہیں ہوں آجزی میں اپنی حقیقتن ہی نفی کی جاتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں نہ یہ کہ اندر سمجھے اور اوپر سے بولے کہ آجزی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے جی بہت باریک بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آجزی صرف زبان تک نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں میں بھی آجزی پائی جائے آمین نیکسٹ کال چلا دیجیے مفتی صاحب آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا اسلام انصاف کرنے والا مذہب ہے پھر ہم انسان کو اس کے جرم کی سزا دو بار کیوں دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارجم کی سزا بروز قیامت پر دینی ہے تو پھر دنیا میں جرموں کی سزائیں کیوں دی جاتی ہیں کیا یہ ظلم کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ اشکال ہمارا یہ دور ہو سکے دیکھیے اس کا بڑا آسان جواب ہے ایک جرم کی سزا بیان کی گئی کہ اسے مثال کے طور پر چھ مہینے کی جیل اور ایک لاکھ روپے جرمانہ تو اب آپ اس سزا کو کیا بولیں گے کہ یہ اس پہ ظلم ہے کہ اس کو جرمانہ بھی کر دیا چھ مہینے کی سزا بھی دے دی بھئی اس جرم کی سزا ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے چھ مہینے جیل ہوگی اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا یہ مل کے ہی اس کی پوری سزا بنی اسی طریقے سے بہت سارے گناہوں کی شریعت نے جو سزا رکھی ہے وہ شریعت نے پہلے سے یہ بیان کیا دین نے پہلے سے یہ بیان کر دیا کہ اس کی سزا ایک دنیا میں یہ ہے آخرت میں یہ ہے تو جب اس کی سزا پہلے سے مینشن کر دی کہ اس کی سزا ہی یہ ہے تو یہ دو مرتبہ سزا نہیں ہے یہ سزا کی تکمیل ہے یہ ایک سزا کے دو حصے بنتے ہیں تو یہ دنیاوی سزاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سزا اسے تبار سے دی جاتی ہے ابھی آپ نے بلکہ سنا ہوگا یہ جو جی سزائے عمر قید کی سزا ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے جی چار مرتبہ عمر قید جی ٹھیک ہے چھ مرتبہ پھانسی وہ کیا ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے وہ چھ مرتبہ پھانسی دنیا میں بولتا ہے کہ چھ مرتبہ پھانسی کی سزا ظلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس نے جیسا جرم کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی سزا یہ بنتی ہے لیکن انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ چھ مرتبہ پھانسی بہت ہو بہت ہو انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ چھ مرتبہ پھانسی ہے لہٰذا وہ ایک ہی مرتبہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے لیکن خدا تو کادر ہے تو اگر یہ سزا کی یوں سزا کی بات کرنا ہی ظلم ہے تو پھر ساری کوٹ ظالم ہے کیونکہ ہر جگہ پر جہاں پر پھانسی کی سزا ہوتی ہے وہاں پر چار بندوں کے قطر پہ چار مرتبہ سزائے موت ہوتی تو چار مرتبہ سزائے موت کیوں ہوتی ہے ایک مرتبہ اصل والی اور تین مرتبہ ظلم والی ہوتی ہے کیا نہیں بھئی ان کا دل یہ کرا تھا چار مرتبہ ہی دیں لیکن دے نہیں سکتے کہ قدرت محدود ہے لیکن خدا کی قدرت لا محدود ہے لہذا وہ جو سزا اس بندے کی بنتی ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے سبحان تو یوں ایک شے کی اگر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں تو اسے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ظلم ہو گیا وہ سزا مکمل طور پہ اس کو دی ہی اتنی گئی ہے ایک بات اچھا دوسری بات یہ ہے علماء کرام کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے کیا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ٹھیک یا نہیں بنتی بعد علما فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی نے کسی میں تہمت لگائی اس تہمت کی جو سزا ہے وہ جب دے دی گئی تو تحمت کا گناہ ختم ہو گیا اب قیامت میں سزا نہیں ہوگی ٹھیک قیامت والی سزا تب ہوگی کہ اگر دنیا میں نہیں دی گئی ٹھیک ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی علماء اسلام کی یہی ہے تو اگر یہی والا موقف ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ دو سزائیں کیوں دنیا کی اور آخرت کی دو سزائیں کیوں ان علماء کے اعتبار سے تو ہوا ہی یہ کہ دنیا میں ملی ہے تو آخرت کی نہیں ملے گی اور دنیا میں نہیں ملی تو آخرت کی ملے گی تو ایک ہی سزا ہوئی لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سزا اس کی وجہ سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہو جاتی یعنی یہ آخرت کی سزا کے لیے کفارا نہیں کفارہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ زجر ہے پھر کیوں سزا دی جا رہی ہے آخرت میں دینی تو دنیا میں کیوں دی جا رہی ہے تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں اگر سزا کا نظام معطل کر دیا جائے تو دنیا ہی تباہ ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے اگر دنیا میں سزا کا نظام ختم کر دیں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے سزائے موت ختم کر دی ٹھیک ہے اب انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھی سزائے موت ختم کر دی. لیکن سزا نہیں ختم کی سزائے موت ختم کی سزا نہیں ختم کی تو بھائی سزا بھی ختم کر دو نا لیکن, لیکن, لیکن سزا ختم کریں گے تو پھر تو جو ہے قاتل کو سزا نہیں دیں گے اور بندہ جا کے مارے گا کسی ظالم کو غاسم کو سزا نہیں دیں گے تو کسی اور پہ جا کے ظلم کرے گا کسی اور کا جا کے مال کھا جائے گا تو سزا دنیا کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے اگر سزا نہ دی جائے تو ظالم کو ظلم سے روکنے کی پھر کوئی صورت نہیں پھر ظالم ظلم سے نہیں رکے گا تو سزا کی حکمت جو ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنا اور دوسروں کے لیے عبرت بنانا تاکہ دوسرے رکیں بہت مرتبہ ہم دوسرے کی سزا دے کے نا ہم بھی سیدھے ہو جاتے نہیں بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہمیں پتا کہ پولیس پکڑ لے گی تو ہم وہ کام نہیں کرتے لیکن اگر ہمیں پتہ ہونا ہی کچھ نہیں تو پھر جس کی طاقت ہوگی وہ جو مرضی کرے گا جس کی پاور ہوگی وہ جو مرضی کرے گا یہ جنگل میں ہوتا ہے کہ شیر کو پتا مجھے کون سا جنا اریسٹ کرنا کسی نے اور مجھے کون سا کورٹ کے اندر کھڑا کر دینا کہ ہاں بھی تو نے کہہذا وہ مارتا رہتا سب کو مارتا رہتا ہے اس سے نیچے والا جانور اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے اس سے نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو مارتا رہتا ہے تو سزائیں جو ہے یہ نظام کے استحکام اور نظام چلانے کے لیے ہوتی ہوگی ایک بات اب دوسری بات آخرت کی سزا کیوں ہے آخرت کی سزا, آخرت کی سزا اس لیے ہے کہ اتنی بات تو ہر بندہ مانتا ہے نا کہ جس نے جتنا, جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے اس سے تو کوئی بھی عقلمند انکار نہیں کرے گا کہ ایک آدمی نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا دینی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ چنگیز خان کو کیا سزا دے چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے اٹھارہ لاکھ افراد کو بغداد کے اندر شہید کر دیا اللہ اللہ اللہ اللہ تیمور نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر دیا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے قاتل گزرے جنہوں نے دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ افراد کو قتل کر دیا بتائیے اب وہ بندہ پکڑا گیا قاتل پکڑا گیا جی کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ اس کو تو ایک ہی بار ہم موت ہی دے سکتے نا میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی ہڈیاں توڑ دیں آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لیکن کیا یہ اٹھارہ لاکھ افراد کو قتل کرنے کے برابر ہو سکتا ہے بالکل پھر پوری سزا تو نہ ملی بہت ہو بہت ہو پھر پوری سزا تو نہیں ملی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو پوری سزا ملے جس نے اٹھارہ لاکھ افراد کو قتل کر دیا جس نے کھوپڑیوں کو مینار کھڑے کر دیے جس نے ظلم کی انتہا کر دی جس نے عورتوں کو یقین کر دیا جس نے بچوں کو یتین کر دیا، جس نے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا اس کو پوری پوری سزا دی جائے۔ تو دے لو دنیا کے اندر پوری سزا نہیں دے سکتے جب نہیں دے سکتے تو پھر ایک ذات ہے جو پوری سزا دینے پر اللہ اللہ بہت ہوگی جس کی بارگاہ میں ایک ایک شہ پورے پورے حساب کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے اس ظلم سے کس کو کتنا نقصان پہنچا ایک آدمی کمارا ہے نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے شادی نہیں ہے بیوی بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں. اس کو مار دیا ایک انسان کو مارا جرم گناہ کبیلا لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے بوڑھے ماں باپ ہے جس کے چار بچے ہیں جس کی بیوی ہے جو ان سب کا سہارا ہے بوڑے ماں باپ کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہی پال رہا ہے بیوی بی کا زندگی کا گزارا اسی کے ذریعے ہو رہا ہے اس کو مار دیا کیا وہ جو کمارا تھا اس کے مارنے میں اور اس کے مارنے میں فرق ہے یا نہیں بے شک بہت بڑا تھا اس کے ذریعے بوڑھے ماں باپ کو جو صدمہ پہنچا م. ہے اس صدمے کا حساب کون دے اس صدمے کی سزا کیا ہے قتل کی سزا تو قتل ہو گئی کمارے کو مارا یا شادی شدہ کو مارا بغیر ماں باپ والے کو مارا یا جس کے ماں باپ زندہ اس کو مارا قتل کے بدرے میں تو حکومت نے سزا دے کے اسے ختم کر دیا لیکن وہ جو بوڑھے ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کی سزا کدھر ہے وہ جو بیچاری بیوہ بعد میں زندگی بھر رولتی رہی اور جس کے سہانے سپنے توڑ دیے جس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا اس کی سزا کون دے گا جن بچوں نے بےچاروں نے پوری دنیا کے دھکے کھائے ظلم اٹھائے پس گئے لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ کوئی چائے کے ہوٹل پہ کھڑا ہے تو کوئی جناب ٹائر صاف کر رہا ہے تو کوئی کسی مکینک کے پاس جا کے کام کر رہا ہے ان کی تعلیم تباہ ہو گئی ان کا بچپن تباہ ہو گیا ان کی خوشیاں تباہ ہو گئی ان کی زندگی تباہ ہو گئی اس کی سزا کون دے گا hmm. کیا دنیا میں کوئی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو یہ پھر کیسا کیسی کائنات ہے کہ جس کے اندر سزائی نہ یہ عقل قطعی تک کرتی ہے کہ جس نے جیسا جرم کیا اس کو ویسی سزا ملے بے شک, بے شک. یہ ویسی سزا خدا دے گا سبحان اور وہ سزا دنیا میں نہیں ہوتی دنیا میں بندہ ایک ہی مرتبہ مرتا ہے کیا اس پہ عزاب ہلاک بھی آ جائے گا وہ بھی ایک ہی مرتبہ مرے گا اس کو اس کو طوفان کے اندر الٹ پلٹ کر کے مار دیا یا اس کو جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا وہ ایک ہی مرتبہ مرا اس نے دو چار غوتے کھائے اور وہ جو اس کو ٹینشن اور خوف پیدا ہوا بس وہی وہ ہوا لیکن وہ جو ایک ایک جھٹکے کا خوف ہے وہ جو ایک ایک لمحے کا خوف ان کے دل میں ڈالا تھا اس خوف کے بدلے میں جو سزا اس کو ملنی ہے وہ کا ملنی ہے اس کے لیے پھر لامحدود زندگی ہے پھر آخرت کی زندگی ہے تو یہ ہے جس کی وجہ سے قیامت آنی ہے جو قیامت کے حقانیت کی دلیل ہے اور جو آخرت کی سزا کی دلیل ہے یہ وجہ یہ اللہ سبحان تعالی ہی ہے جو مجرموں کو ان کے جرم پر وہ سزا دے سکتا ہے جو ان کے جرم پر بنتی ہے بہت خوب چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف جی اگلی کال چلا دیجیے میرا مفتی صاحب کی بات میں ایک سوال ہے نکاح جب مرد و عورت کے قبول کرنے سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر مرد چاہے تو عورت کی رضا مندی کے بغیر طلاق دے دیتا ہے تو یہاں اسلام نے مرد کے مقابلے میں عورت کا حق تو نہیں رکھا دیکھیے اس میں عرض یہ ہے ہر شے کے اندر بالکل برابر برابر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ایسی برابری دنیا میں کہیں ملی ہوتی آج اس وقت جو ایک بہت سارے معاشروں کے اندر مرد و عورت کی برابری اور مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں برابری وہاں بھی نہیں کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی فطرت مزاج اور جسمانی صلاحیت یہ عورت کی فطرت مزاج اور جسمانی صلاحیت سے جدا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیا مرد اور عورت کی جسمانی حالت و کیفیت ایک جیسی ہے کیا ان کی نفسیاتی کیفیت ایک جیسی ہے کیا ان کے کی جذبات ایک جیسے ہوتے ایسا نہیں ہوتا لہٰذا جب شادی ہوتی ہے تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اور ایک ادارے کے اندر سارے افسر نہیں ہوتے کوئی زیادہ اختیار رکھتا ہے کوئی کم اختیار رکھتا ہے تو شادی کے اندر شریعت نے فرمایا کہ مرد اس کے اندر بڑا افسر ہے شادی کے بعد جو خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں مرد بڑا افسر ہے قرآن پاک کے اندر ہے مرد عورتوں پر افسر ہیں تو لہذا اختیارات کی یہ تقسیم ہے جو مرد کو دی گئی ہے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے بعض جگہوں پہ اس کے برخلا بھی ہوتا ہے آپ میاں بیوی بی کا جب تقابل کرتے ہیں تو میاں کو اختیار زیادہ لیکن آپ دوسری طرح ماں اور بیٹے کا تقابل کر لیں ماں اور بیٹے میں اختیار کس کو زیادہ ہے ماں کو زیادہ ہے تو اب کیا بولیں گے کہ مرد کو نیچے کر دیا کہ مرد کے اختیار کم کر دی عورت کے بڑھا دی نہیں یہ ذمہ داری کے نوعیت کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے تو شوہر اور بیوی بی جب ان کا تقابل آیا تو شوہر کو ذمہ داری دے دی گئی اس کے اختیارات بڑھا دیے گئے جب ماں اور بیٹے کا تقابل آیا تو ماں کے اختیارات بڑھا دیے گئے ماں بیٹے کو حکم دے سکتی ہے بیٹا ماں کو دے سکتا ہے आ, تو کدھر گئی وہ جی اور نیچے آ گئی مرد اوپر آ گیا کہاں گیا بیوی کے بارے میں بیوی کے لیے شوہر کی تاط فرض ہے سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے ہاں بیٹے کو فرمایا ہے کہ بیٹی کی جنت ماں کے قدموں میں ہے تو بتائیے مرتبہ کس کا زیادہ ہوا تو دیکھیں یہ رشتوں کا تعین ہے یہ رشتوں کی نوعیت کے اعتبار سے اختیارات کی تقسیم ہے یہ فرق اس اعتبار سے ہے تو یہ ہر جگہ جو مرد اور عورت کو رکھ کے تقابلی شروع کر دیتے ہیں، یہ تقابلی غلط ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے. مرد کو اختیار دیا طلاق کا عورت کو کیوں نہیں ارد یہ ہے کہ عورت کو بھی اختیار ہے ٹھیک ہے آپ کو کس نے عورت کو اختیار نہیں ہمارے تو پاکستانی فارم کے اندر موجود ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا یا نہیں جی تفویض کیا یا نہیں تو اس کو اختیار ہو سکتا ہے تبھی تو یہ کالم ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ شریعت کے حکام ہیں تفویض طلاق جو ہے یہ شریعت کے حکام کے اندر ہے تو بھئی جہاں پر یہ لگے کہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے شوہر اجنبی ہے پرائیوں میں سے ہے اور پتہ نہیں بعد میں کیا صورتحال ہو جائے تو عورت کو تلاک اختیار دے دیا جائے شادی کے وقت اختیار دینے میں تو مرد کو بھی اختیار ہوگا عورت کو بھی اختیار ہوگا تو اس میں کیا پرابلم ٹھیک ایک بات دوسری بات یہ ہے اب اگر عورت نے نہیں لیا اختیار جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ نہیں دیا جاتا تو بھئی بعد میں خلا کا آپشن موجود ہے ٹھیک خلا کی شریعت نے اس کے طریقہ کار اس کی بندی بیان کی ہے اس کا طریقہ کار اس کے ذریعے جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے شوہر سے تو اختیارات موجود ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جتنے اختیار مرد کو ہیں اتنے اختیار عورت کو کیوں نہیں ہے تو بھائی جب ایک ادارہ بنا ہے تو اس میں ہر بندہ یہی دعوی کرے گا مجھے اتنے اختیار دیے گئے جتنے سب سے بڑے باس کو ہیں تو میرا ادارہ چل گیا ٹھیک دو افراد جب برابر درجے کا اختیار رکھ کے چلتے ہیں پھر نظام نہیں چلتا یہ بڑی سمپل سی بات ہے اس لیے شریعت نے مرد کی حالت و کیفیت کے کی اعتبار سے اس کی جذبات پر قوت اور قدرت کے اعتبار سے اسے زیادہ اختیار دیا ہے عورتوں کے اندر جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کسی عقل مند کو شک و شبہ اسی لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جذباتی ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی بات کہہ گزرتی ہے جبکہ مرد جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس معاملے میں کنٹرول رکھتا ہے تو یہ ان کی اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں قابلیتیں ہیں یہ ان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اس کو یوں نہیں لیا جا سکتا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عورت شادی جو ہے وہ جبر سے کرتی ہے یا مرضی سے کرتی مرضی, مرضی سے مرضی سے کرتی ہے نا اس کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو یہ جو طلاق کا اختیار ہے یہ شوہر کے پاس ہوگا اس چیز کو جانتے بوجھتے وہ شادی کرتی ہے جب اسے جانتے ہوئے شادی کرتی ہے تو جس چیز کو جانتے بوجھتے قبول کیا ہے اس کے کانسیکوینس اس کے جب. نتائج سامنے رکھتے ہوئے قبول کیا جاتا جب. ہے نا میں کسی ملک کا ویزا لینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے دبئی کا ویزا لینا ہے اب دبئی کا ویزا لینا میری مرضی ہے نہ لوں تو میں بیٹھا رہا ہوں اپنے ملک کے اندر جی. لیکن میں لوں گا تو اپنی مرضی سے لوں گا اب اپنی مرضی سے لے کر میں اس ملک میں جا کے بولوں کہ جناب مجھے تو اپنی گاڑی لیفٹ پر ہی چلانی میں جی. بائیں ہاتھی چلاؤں گا کیوں اس لیے کہ مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے جی. دائیں والی مجھے سمجھ نہیں آتی تو وہ بولیں گے کہ جناب یہ ویزا لینے سے پہلے والی باتیں تھیں ہمارے ملک میں آگئے ہو تو اب قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب اگر آپ کو ہم نے ویزا دے دیا تو آپ کو ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا تو اسی طریقے سے جب عورت شادی کرتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اختیارات کی تقسیم یوں ہوگی طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوگا لہٰذا مجھے اس اختیار کے ساتھ شادی کرنی تو وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے جبر سے نہیں کرتی ہاں اگر اسے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی شک ہے اور کوئی اس طرح کے اس کے سامنے آثار و قرائن ہے کہ جس کی وجہ سے مستقبل میں پرابلم ہو سکتی ہے تو تفویض طلاق کا حق موجود ہے وہ اسے شادی کے وقت شرعی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسے لے لے لے لے گی اب اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا اور میرے ساتھ مجھے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور میرے لیے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے تو اپنا اختیار استعمال کر لے جیسے شوہر اپنا اختیار استعمال کرتا تو یہ بھی اپنا اختیار استعمال کر لے جیسے شوہر جو ہے وہ مختلف اوقات میں تین طلاقوں کا اختیار رکھتا ہے تو فیض طلاق کے اندر تین طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے عورت بھی استعمال کر سکے تو وہ حق موجود ہے اب شادی کے وقت کسی عورت نے وہ حق موجود ہونے کے باوجود اختیار نہیں کیا تو کس کا گزور ایک آدمی کو جب اختیار دیا جا رہا تھا اور اس نے وہ اختیار نہیں لیا تو ذمہ داری تو اس کی ہے نا لے لیں کسی نے منع کیا اور آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی میں نے خود ایسا جو ہے وہ نکاح دیکھے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لڑکی کو وہ حق دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو یہ اختیار دیا جائے یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر مستقبل کے اندر کچھ خدشات ہوں کچھ ایسے ڈر خوف ہو کے پتا نہیں کیا جائے, پر اختیار لے ہے مساف آپ بھی جواب سے ایک پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کو عورتوں کو بھی طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے وہ بھی اگر انہیں وہ حق مل جائے تو طلاق دے سکتی تو یہ بات اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ جائے گا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں عورت کو اختیار دینے میں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک اختیار کا غلط استعمال تو پھر مرد بھی کر سکتا ہے ٹھیک اب مرد کو اختیار ہے تو اس کا یہ مطلب ہے تلاق ہی دیتا پھرے ٹھیک ہے عورت کو اختیار دیں گے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تلاقی دیتی پھرے تو بات یہ ہے کہ اختیار دیا ہے تو اس کو سنبھالنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اسی وجہ سے شریعت نے ابتدان عورت کو نہیں دیا ٹھیک ہے مرد کو دیا کہ وہ نتائج کو سمجھتا ہے کہ طلاق کا اختیار استعمال کروں گا تو آگے نتائج کیا ہو سکتے ہیں لیکن عورت جب جذبات اور غصے میں ہوتی ہے تو بہت مرتبہ اس کی توجہ نتائج سے ہٹ جاتی ہے اس لیے ابتدان اسے اختیار نہیں دیا بلکہ بمر مجبوری کے کوئی ایسی صورت لگے کہ جس میں وہ حق استعمال کرنا چاہے تو شریعت نے ایک آپشن اور گنجائش کے طور پہ وہ چیز رکھی ہے تو ابتدان اختیار دینا یہ اور چیز ہوتی ہے اور ایک بامر مجبوری آپشن کے طور پہ کسی کو اختیار دینا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے تو لہٰذا اسی لیے ہمارے معاشرے میں ہر عورت کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہر عورت یہ اختیار نہیں لیتی شاز و نادر سورد اب یہ اختیار آج تو نہیں آیا نا یہ اختیار تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلتا رہا ٹھیک ہے یہ تو قرآن پاکی آیت ہے عورتوں کو طلاق کا اختیار دینے کے حوالے سے قرآن پاکی آیت کے اندر یہ موجود ہے تفیذ طلاق کا تو تب سے لے کر آج تک کتنی عورتوں نے یہ اختیار لیا اور استعمال کیا ہے آپ کو شاید جو ہے نا میرا خیال ہے بڑی معمولی سی تعداد پتا ہوگی جنہوں نے یہ اختیار لے کے استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیار موجود ہونے کے باوجود عورتیں جو ہے اسے سے کرتی ہیں عورت کے ماں باپ اس سے اوائڈ کرتے ہیں اس کے ولی سرپرس اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ اختیار عورت کے حق میں دیا جائے اور پھر بعد میں روتے پھرے اور اس کے نتائج بھگتتے پھرے تو لہذا ایک آپشن کے طور پہ ایک چیز ہے اور جتنی ہے جہاں اس کی حاجت لگے وہاں اس کو احتیار اس اختیار کو رکھ لے اور استعمال کر لے جہاں نہیں ہے وہاں پر جیسے چل رہا ویسے چلنے دیں ایک بات مجھے آج سمجھ آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہماری جو ہے وہ کم علمی کہیے یا ہمارا مطلب اسلامی تعلیمات سے صحیح واقف نہ ہونا یہ کہیے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں جان پاتے حالانکہ وہ موجود ہوتی ہیں اور سبحان اللہ اسلام نے یہ جو تفوید کا حق خاتون کو دیا ہے عورت کو دیا ہے اس کی جو خوبی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اس زمانے میں بہت اچھے سے ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر پہلو سے معاملات کو دیکھتا ہے اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کریم ہمارا حامیوں ناصر ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم